اللہ سبحانہ ہوا نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اہل ایمان اور نیک سال عمل کرنے والوں سے بہت سے وعدے کیے کہ اللہ تعالی آخرت میں ان کو اچھا مقام مرتبہ بلند رتبہ جنتیں نعمتیں آسائشیں اور آسانیاں عطا کرے گا اور دنیا میں بھی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عزت عظمت و رفعت شان و شوکت عطا فرمائے گا فرمایا لاتحظان کن تم مومنی غم زیادہ نہیں ہونا کمزوری نہیں دکھانی اگر تم مومن ہو تو یقینا تم ہی غالبانے والے ہو فرمایا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات تم میں سے جو لوگ ایمان لے ائے اور نیک صالح اعمال کرنے لگے اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم کہ اللہ تعالی ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا زمین میں خلافت عطا کرے گا كما استخلف الذين من قبلهم جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالی نے خلافت عطا کی تھی وَلَا يُمكِّنَنَّ لَهُمْ لَهُمْ اور وہ دین جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالی زمین میں حکومت عطا کرے گا اقتدار دین کو عطا کرے گا سلطہ اور قوت اللہ تعالی ان کے دین کو عطا کر دے گا والا ابتدی اور پھر ان کا خوف ختم کر کے اللہ تعالی دوبارہ سے انہیں امن عطا کر دے گا یا نہیں لا شریقو نا بھی آ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ومن من بعد فا بدال کا فاق اور جو اس کے بعد کفر کرے تو یقینا یہی لوگ نا فرمان ہیں وہ حکیم الصلاۃ زکاط وطیر اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالی نے دنیا میں بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ آمانو وہ ابھی صالحات ایمان لے آئے اور نیک صالح عمل کرے آج کل آپ ملک کے سیاسی افق پہ نت نئے سورج روزانہ ابھرتے دیکھ رہے ہیں اور میڈیا چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ایک ہی بخار سب کو چڑھا ہوا ہے امن امن مذاکرات طالب نائزیشن دہشت گردی کا خاتمہ اور یہ اسی کے ارد گرد پورا اخبار دھونتا ہے پورے نیوز چینل چلتے سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم آمانو آمد و سالح ہاتھ والی صفت پیدا کر لو یہ سارا کچھ تمہیں مل جائے گا دہشت گردی کا خاتمہ والا خوف کے بعد امن کا قیام طالبان کیا چاہتے ہیں شریعت شریعت کا نفاذ نفاذ شریعت خلافت عمارت مولوی فضل اللہ ہمارا خلیفہ اور ملا عمر امیر المنین ہوگا یہی بیانات آ رہے ہیں نا خلافت چاہیے شریعت کا نفاذ چاہیے اسلام کا غلبہ چاہیے اللہ نے وعدہ کیا ہے ولاحم دین وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ نافذ کر دے گا خلافت مانگتے ہو لئے فِي الْأَرْضِ ہوں اسْتَخْلَفَ اور نہیں کمز جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا ویسے ابھی تمہیں بھی خلیفہ بنا دے گا خلافت مل جائے گی لیکن جو طریقہ کار تم نے اپنا رکھا ہے یہ نہیں طریقہ کار کیا ہے آمانو وہ الصالحات السالحات یا بدونا نہیں لاری بھی صحیح آپ ایمان لے آئیں نیک سال عمل کریں میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وہ عطیر السلاتہ وہ آ نماز قائم کرو زکات ادا کرو وہ عطیر الرسولہ رسول کی اطاعت کرو لکھن ترحم اللہ تم پہ ترس کھائے گا خوف ختم ہو جائے گا امن قائم ہو جائے گا شریعت غالب ہو جائے گی خلافت قائم ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اوپر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہے خلافت بھی اسی پر اور نفاذ شریعت بھی اسی پر دہشت گردی کا خاتمہ بھی اسی پر غلبہ بھی اسی پر آخرت کی کامیابیاں اور جنتوں میں اللہ تعالیٰ کی مہمانیاں یہ سارا کچھ اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو جو ایمان لانے والے نیک سالے عمل کرنے والے ہوں گے ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے ایمان عمل हो یہ دو کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے جو باقی گناہ ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کی بہترین جزاک ہم ان کو ادا کریں گے لدینہ آمن وہ آمین سال آنگو میں اندر جنت وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے صالح اعمال کیے ہم ان کے لیے جنت میں بالا خانے تیار کریں گے تجریم تختی ہے لدہار ان بالا خانوں کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے خالدین فیح وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے بہت بہترین ہے ایسے ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتً فَهُمْ روغتی <سؤال> وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک سال اعمال کیے انہیں جنت کے باغیچوں میں خوش کیا جائے گا املدینہ امن امل <سؤال> الصالحات <سؤال> فلاحم جنات نظلم وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے نیک سالے اعمال کیے تو ان کے لیے بطور مہمانی جنتیں ہیں باغات ہیں یہ ان کے عملوں کا نتیجہ ہے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہوں پر کامیابی کس چیز میں ہے ایمان اور عمل صالح میں ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے اللہ انہیں خرافت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دین کو غالب کرے گا اللہ عالمین دہشت گردی کو ختم کر کے انہیں امن عطا کرے گا اور پوری دنیا پر ان کو غالب کرے گا ہاں وقتی طور پر اگر کبھی کوئی انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑ گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لا تعین ولا تہزانو انتم اللہ نا کن تم میں غلبہ یقینی تمہارا ہی ہے یہ <تصفيق> سارے باتیں اللہ تعالی پرانے مجید میں فرما رہا ہے ایمان ہے کیا چیز جس کا مطالبہ اللہ کرتا ہے کہ ایمان اور عمل سالے ہو تو پھر دنیا میں یہ سال کچھ تمہیں ملے گا اور آخرت میں یہ سب کچھ تمہیں دیا جائے گا ایمان کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث وفد عبد القیس بنی ابد کیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا چند دن انہوں نے قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا آندہ بالایمان بل ایمانی انہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کہا اور پوچھا ہر مل ایمان باللہ وحدہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان کا کیا مقصد ہے ہمارے معاشرے میں عام آپ طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے یہی جانا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے وہی وہ ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے یہ اعتقاد ہم نے رکھ لیا اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ہل تلون ایمانہ وحدہ تمہیں پتا ہے اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوا کچھ لوگ وہ ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھاتے ہیں آمن تو بلا ملا اکتی ہی وطوبی ہی و رسولی ہی ولیومل قدری خیری ہی و ہی اس میں سے سب سے پہلا جملہ کیا ہے آ منتو بلا میں اللہ پر ایمان لایا اب اس نے جو زبان سے یہ کہا ہے آ منتو بلّا میں اللہ پر ایمان لے آیا اللہ پر ایمان لے آیا کیا یہ زبانی جمع خرچ ہے یا واقعات اللہ پر ایمان ہے ہر تدرونا مل ایمان بلّہ کہتا کیا تمہیں پتا ہے کہ ایمان باللہی بہتا کیا شہ ہے قالوا اللہ اعلم وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان کیا ہے انتشاد الله اللہ الہ الا اللہ الا ان محمد ان ابد ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں زبان سے اقرار نہیں کرنا گواہی دینی ہے گواہی وہ کیا ہوتی ہے دل سے اٹھنے والی بات جس پر بندے کو پورا یقین پورا رسوخ اور اعتماد ہو ایسے تو منافق بھی کہتے تھے نہ شدو ان رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے کہا کہا اللہ جانتا ہے ان کالا رسول آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین اللہ کا منافق جھوٹے ہیں کیا کہہ رہے ہیں منافقوں کا کہنا کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو انہوں نے بات کہی وہ بات سچی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اندر منافع پینا لگا منافق چھوٹے یعنی وہ زبان سے جو بات جو جملہ جو قول ادا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی گواہی نہیں دے رہے یہ دل سے نہیں نکال رہے بات ان کے دل آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں امام اللہ کا کہو کیا ہے اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا وہ توقی اور نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کا کیا مقصد ہے نماز بربکت ادا کی جائے باجواہٹ ادا کی جائے سفید درست کر کے نماز ادا کی جائے سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے اور ہمیشہ ادا کی جائے یہ نہیں کہ جب جی چاہا پڑھ لی جب جی چاہا چھوڑ دی اور نماز پر دوام کے ساتھ ساتھ ارکان تعدیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے پھر نماز قائم ہوتی ہے یہ چھ حق ہیں نماز کے اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو نماز قائم نہیں ہوتی ایمان کے لیے کیا ضروری ہے تو ہندو رسالت کی گواہی نماز کا قیام وہ تو تجز اگر کسی پر فرض ہو گئی ہے زکات ادا کرے وہ تصرو رمضان رمادام کے روے کو خلا <مِلْخُمُس> موقع دیتا ہے جہاد پر جاتے ہو مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ ادا کرو چار حصے مال غنیمت غازیوں میں مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا اور پانچواں حصہ بیت المال میں مسلمانوں کے سرکاری خزانے میں جمع ہوگا یہ پانچ کام کر لینے کے بعد کیا ہے ایمان پیدا ہوتا ہے ایمان بلا ایمان کے چھ رکن ہے نا اللہ پر ایمان رسول و نبیوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور قیامت پر یوم آخرت پر ایمان اس کا جو پہلا حصہ ہے ایمان کے چھ ارکان میں سے پہلا رکن ایمان باللہ وحداہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان وہ پانچ کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے تو و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی ادائیگی رمضان کے رودے رکھنا اور مالے گنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ کیا ہے ایمان باللہ ہی اس کے بعد ایمان کا دوسرا رکن آتا ہے وہ کیا ہے رسولوں پر ایمان انبیاء پر ایمان اللہ کی نادر کردہ کتابوں پر ایمان یوم آخرت پر اچھی بری تقدیر پر یہ ایمان کے باقی ارکان ہے اور یہ ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بتائے اس نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے توحید و رسالت کی گواہی دو نماز قائم کرو زکات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا حج کرو یہ کیا ہے اسلام پانچ چیزوں کا نام اسلام اور ایمان ایمان کیا ہے چھ کام ہم تو بن اب اللہ و ملائکتی ہی وہ کتبی ہی و یوم آخری ول قدر خیری و شرری اللہ پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ رسولوں پر ایمان لاؤ یوم آخرت پر ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ یہ کیا ہے ایمان اور یہ کل گیارہ کام بن گئے پھر گنے تو و صادت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا کتابوں کو ماننا نبیوں رسولوں کو ماننا فرشتوں پر یقین رکھنا یوم آثرت پر یقین رکھنا اور تقدیر پر ایمان لانا یہ گیارہ کام جو بندہ کرے گا وہ مؤمن بن جائے گا ان گیارہ میں سے اگر ایک کام بھی نہیں ہوگا تو وہ بندہ مؤمن نہیں ہے اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا آخر اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ نے صرف کس پہ دیے ہیں آمن ہو عامر ایمان لے آؤ نیک صالح عمل کرو یہ اسلام کے بنیادی بنیادی گیارہ کام ایمان کے اندر ہے ایمان کا مقصد کیا ہے یہ گیارہ کام کرنا اس کے بعد آمین السالحات اچھا اخلاق سچ بولنا پورا تولنا جھوٹ ریبت چگلی فراڈ دھوکے سے بچنا ہم سایوں کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑوں کا ادب احترام کرنا چھوٹوں پہ شفقت کرنا بڑے سارے نیک صالح اعمال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان ستر سے زائد شعبوں پر محیط ہے جن میں سے اہلا ترین لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ہلکا کیا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا امام بےحتی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے شرب المان اس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ایمان کے شعبوں کا ذکر ہے ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں جن میں سے گیارہ شعبے ایسے ہیں جو کہ آپ یوں سمجھے سادہ لفظوں میں پاس مارک تینتیس فیصد نمبر بچا لے لے تو وہ پاس ہو جاتا ہے اس سبجیکٹ سے تو اس ایمان کے سبجیکٹ میں پاس ہونے کے لیے یہ گیارہ کام ضروری ہے یہ جو کر لے گا وہ اس سبجیکٹ میں پاس ہو گیا باقی ان گیارہ کے بعد مزید کرتا جائے گا تو اس کی ڈگری اور زیادہ بدنی ہوتی چلی جائے گی تو یہ گیارہ کام کرنے کا نام ہے ایمان باللہ ہی وحدہ اللہ سخنا ہوتا پر ایمان لانا ایک آدمی نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کریں لیکن ہو مختصر سی لمبی چوڑی تکریریں مجھے یاد نہیں رہتی سادہ سا آدمی دیہاتی بدبی کہتا نہیں تھا جس نہیں نصیحت کرے مجھے لیکن ہو مختصر سی آپ نے فرمایا باللہ سم مستقل تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں پھر اس پہ ڈٹ جا آپ نے اس کو دو عرفی نصیحت کی پل آم ٹو یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں سن مستقم پھر ڈٹ جا دعوی کر لے ایمان کا پھر اس پہ پکا ہو جاؤ پکا کیسے ہوگا کاروبار ہے کام کاج میں مصروف ہے نماز کا ٹائم آ گیا اب گا کھڑے ہیں دکان پہ مسلن اور دوسرے سے نماز بج رات کا وقت ہو گیا اب یہ کہے گا آمن تو بلا میں اللہ پر ایمان لے ہوں اب میں نے اس پر ڈٹنا ہے ایمان کا کہتا ہے چلو نماز پڑھنے کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں سنوستا ڈٹ جا زکات فرد ہوئی پیسہ ہاتھ سے نکلتا ہے بڑا شیتان برگلا ہے پچھلا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا لیکن ڈٹ جاؤ کہ نہیں میں مومن ہوں کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے رمضان آ گرمیوں کا موسم لمبے لمبے دن محنت مشقت مزدوری سارا دن پسینا نکلتا ہے لیکن ایمان ہے ڈٹ جاؤ جو مرضی ہو جائے کوئی بات نہیں روزہ رکھنا یہ ہے ڈٹ جانے کا مقصد کل آمنت تو بلّا مستقل یہ ایسا کام ہے کہ تو کرے گا کامیاب ہو جائے گا بلکہ بعد روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ مجھے ایسی نصیحت کریں ہو بھی مختصر ہو بھی جامع آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے مختصر بھی ہو اور ایسی ہو کہ دوبارہ لاس آلو انہوں غیرہ کا بحدہ کا آبادہ کہ تیرے بعد آپ کے بعد میں پھر وہ کسی سے پوچھتا نہ پھروں آپ نے کہا کہ مم تو بل انتہائی مختصر اور انتہائی جامع نصیحت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان لے آتا ہے اور ریکسال اعمال کرتا ہے ہم ان کے یہ سارے معاملات حل کر دیتے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے آج پوری دنیا کی حکومتیں اور بالخصوص مسلمان حکومتیں ماری ماری پھرتی امن قائم ہونا چاہیے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور مجاہدین وہ بھی اسی کے اوپر زور لگا رہے ہیں خلافت قائم ہو جائے شریعت نافید ہو جائے اور تو کوئی مطالبہ نہیں نا کسی کا یہی مطالبہ ہے اللہ نے کہا ہے تم کیسے کیسے پلینر ہو کیسی اسٹریٹجی کیسی حکمت عملیاں وضاح کرتے ہو بڑا آسان طریقہ ہے معاشرہ ایسا قائم کر لو ایسے لوگ کھڑے کر لو آمانو ایمان والے ہوں آملح آپ نیک صالح عمل کرنے والے ہوں یا بدونا نی لال شریقونا بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہ تھے... کرتے ہوں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے لا یس تکلیف نہ مستخلام جس طرح پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی اللہ تمہیں بھی خلافت دے گا وَلَا يُمكِّننَّ لَهُم دِينَهُم وہ دین جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو غالب کرے گا وَلَا بَعْدِ خوفِهِم أمنا اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ امن لے آئے گا کام کیا کرنا ہے ایمان عمل صالح لیکن آج ہم نے ہر بندے کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ پکا مومن ہو گیا نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے بس مور لگ گئی بس کلمہ پڑھ لیا لہذا اب یہ سیدھا جنتی جنت کا ٹکٹ جیب میں ہے ایمان جب تک نہیں ہوگا کوئی آدمی جنتی نہیں بن سکتا جامع ترمدی کے دیش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الا نفس ممینا جنت میں صرف اور صرف کوئی جائے گا تو مومن جائے گا وہ اہل ایمان جن کی کوتاہیاں ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی بہت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفات کریں گے اور آپ کی شفاعت کے نتیجے میں لوگوں کو جہنم سے نکال نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو آپ پھر صفحت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا من قال لا ہی نصف دینار من ایمان جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اور اس نے کلمہ پڑا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو آپ پھر سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے جس نے کلمہ لا الہ لاہ پڑا ہوا ہے اور اس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال دو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال دو جب یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب صرف رب العالمین باقی رہ گیا ہے. ایک مٹھی بھر کے جہنم سے اور نکال کے انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا یہ کون لوگ ہوں گے لبیا گلو خیرن کتو انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا لیکن ہوں گے کون اہل ایمان مؤمن مبحد انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا توحیدی لوگ ہوں گے توحید والے ایمان والے ایمان والے ہونے کا مطلب گیارہ کام کرتے ہوں گے ایمان والے ہونے کا مطلب کیا ہے وہ نمازی ہوں گے پانچ وقت کے روزہ رکھتے ہوں گے رمضان کا زکوۃ اگر ان پر فرض تھی تو وہ ادا کرتے ہوں گے حج اگر ان پر فرض ہوا تھا تو وہ کیا کرتے تھے اور اسی طرح اگر جہاد میں سے ان کو غنیمت ملی تو وہ اس کا خمس ادا کیا کرتے تھے کتابوں رسولوں نبیوں فرشتوں آخرت اور تقدیر پر ان کا یقین تھا پورا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو مٹھی بھر کے اللہ تعالی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا یعنی کوئی بھی ایمان والا جہنم میں باقی نہیں بچے گا ایمان والے بالآخر جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی بھی بے ایمان جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکات نہیں ادا کرتا بیعت اللہ کا حج کرتا ہے باقی سارے کام کرتا ہے صرف زکوت نہیں دیتا یہ بندہ مومن نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا آپ کو پتہ ہے بڑا معروف مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ کہ ہم زکاط نہیں دیں گے صحابہ کرام نے کیا کہا کافا وا من کافا وا من اہل عرب اہل عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے کیا تھا کیا انہوں نے نمازی تھے کلمہ پڑھتے تھے حج کرتے تھے رولے رکھتے تھے صرف زکات نہیں دی کہا و اللہ خلیفت المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس آدمی کے خلاف لڑوں گا جو نماز اور زکات کے درمیان تفریق کرتا ہے نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا و اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اونٹنے کا ایک بچہ نبیر اثلا تو اسلام کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اب نہیں دیں گے میں پھر بھی لڑوں گا یعنی یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک بھی اگر ختم ہو جائے گا تو بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو ایمان کو پیدا اگر کوئی بندہ اپنے اندر کر لیتا ہے ایمان والے عمل اپنا لیتا ہے اور ایمان والا اعتقاد وہ بنا لیتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے اور جو کچھ تھوڑے بہت گناہ اور برائیاں اس سے ہو بھی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی غلطیاں ان کی کوتاہیاں انہیں معاف کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں دا دا گے یہ ملے گا کس نتیجے میں ایمان کے نتیجے میں تو ایمان یہ سب سے اہم ترین اور قیمتی ترین متا ہے اور اگر یہ کسی آدمی کو مل جاتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی ہر بھرائی تستیاب ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مؤمن بنا دے و ماں توفیقی اللہ بلّا علیہ تبکل تو الحید